نارے نش سارے نبوت مبین اے ماہ ربھی نے مارے نبان ملتی ہیں گنا ہوتے ہیں ہیں سبحان اللہ میں تیری تیری سبحان اللہ سبحان اللہ یا तेरा नूर समर हुआ जब नकारती ए बाजाग या सुभान अल्लाह नकारती ए बाजाग या सुभान अल्लाह جب خود اور ہر ہر رولا ہر جلد شبحان اللہ رولا شبہ شبان رولا شبھا ہم سبھی تو کے نل جاتے ہیں مانگا جب تم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں کی بچ پاتے ہیں جائے طلب سے سما دیتے ہیں پوریا جائے طلب سے بھی دیتے ہیں آئے دن تو ہر دکھ کی آر... دوا ہر کی آر... دوا سمائیے تو ہے کوئی دے ہے کوئی جا بھی ہم سب چاہیے ہم کا چاہیے ہم سب مونا مدرتی ہے گاؤں